ان شاء اللہ اللہ کی قسم ہم ان کو صرف تلوار دیں گے جب خندق جب غزو خندق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنوغت غطفان کے قبیلے کو جنگ سے دور رکھنے کے لیے یہ سوچا کہ مدینے کی خجوروں میں سے تہائی حصہ ان کو دے دیا جائے اور ان کو جنگ سے دور رکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعدین سعد عین بن عبادہ اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول ہم ان کو یہ خجور یا تو مہمانی کے طور پر دیتے تھے یا تجارت کے طور پر آج جب کہ آپ اسلام جیسی عزت لے کر آئے ہیں ہم یہ ذلت کیسے قبول کر سکتے ہیں کہ ہم اپنا کھجور ان کو ویسے ہی دے دے لَا اِلَّا الصَّيْفِ ہم ان کو تلوار کے علاوہ اور کچھ نہیں دیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی برکت کے لیے دعا کی او تنفرد حرد اللہ تعالی یا یہ گردن کٹ جائے حتیٰ کہ اللہ راضی ہو جائے اس وقت تک ہماری جنگ ان کے خلاف جاری رہے گی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے جب ان کو کفار نے مکے میں داخل ہونے سے روکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیسے عجیب لوگ ہیں مکے والوں کو کیا ہو گیا ہے اگر یہ مجھے راستہ دے دیتے ہیں میں غالب ہو جاتا ہوں تو ان کی بھی عزت ہے اور اگر میں مارا جاتا ہوں تو ان سب کو نجات مل جائے گی لیکن اللہ کی قسم کہ یہ دین غالب ہو کر رہے گا یا میری گردن کٹ جائے گی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو ہم بھی آج اس عہد کا اعادہ کرتے ہیں کہ ہماری گردنیں تو کٹ سکتی ہیں لیکن جک نہیں سکتی لیکن بک نہیں سکتی ان شاء اللہ ولی خود اللہ یقا اور اللہ تعالی ہمارے خون سے جتنا چاہے لے لے حتیہ کہ وہ راضی ہو جائے اور اللہ تعالی کا ارشاد ہے ان اللہ المو منی الحمد الجن کہ یقینا اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کی جانے اور مال خرید لی ہے کس چیز کے عوض جنت کے عوض جنت کے بدلے میں اللہ تعالی نے مومنین سے ان کی جانے اور مال خرید لی ہے اور ان کا کام کیا ہے یقاتلون فی سبیل اللہ وہ اللہ کے راہ میں جنگ کرتے ہیں فیق طلون اویخ تلون قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں وعدا علیہ حقا فر التورات انجیل اول یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے تورات میں موجود ہے انجیل میں مذکور ہے اور قرآن میں موجود ہے ومن اوفا بیاحدی من اللہ اور اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو وفا کرنے والا کون ہو سکتا ہے فاستبشروا البی با یا تم بھی تو اے مسلمانوں جو سودا تم نے اللہ کے ساتھ کیا ہے اس پر خوش رہو وہ علی کا ہلفوز اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے وہ انافی طائفت ان قدبات اور ہم الحمدللہ ایک ایسے گروہ میں شامل ہیں جنہوں نے اپنی جانیں اللہ کو بیچ دی ہیں وہ وقع و اور سودا تو مکمل ہو چکا ہے ولا نقیلانستقیل ولا انشاء اللہ ہم نہ اس سودے سے خود پیچھے ہٹیں گے اور نہ ہی پیچھے ہٹنے کا مطالبہ کریں گے یہ سودا طے ہو چکا ہے اگرمنٹ معاہدہ اللہ کے ساتھ ہو چکا ہے اس سے نہ خود پیچھے ہٹیں گے اور نہ پیچھے ہٹنے کا مطالبہ کریں گے یہ جملہ صحابہ کرام رضی اللہ اجمائن کا ہے جب مکے میں مدینے کے انصار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کے لیے آئے تو ابا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے تم کسے لے جا رہے ہو یہ ایک ایسا شخص ہے کہ جب تم ان کو اپنے پاس لے جاؤ گے تو پورا عرب ایک تیر بن کر تم پر حملہ کرے گا تو انہوں نے کہا ہم اس کے لیے راضی ہیں پھر صحابہ کرام نے کہا انسار نے کہ ہم یہ قربانی کریں گے ہمیں کیا بدلہ ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الجنہ تمہیں جنت ملے گی تو انہوں نے فرمایا لانقی بس یہ سودا طے ہو چکا ہے اس میں ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں اور نہ ہی کبھی یہ مطالبہ کریں گے کہ آپ ہمیں معاف کر دیں نہیں اس سودے میں ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں اور نہ ہی آپ سے یہ مطالبہ کریں گے کہ آپ ہمیں اس سودے سے معاف کر دیں ادرونا وقت قدا من مطا ہمارے لیے کیا عذر رہ گیا ہے ہال جانے والے تو چلے گئے ہیں ولا اللہ نلح قبر اور شاید کہ ہم بھی رفیق اعلی کے ساتھ ملیں جہاں کون لوگ ہوں گے مع ملدین انعم اللہ علیہ جہاں اللہ تعالی کی نعمتوں کے حقدار لوگ موجود ہوں گے من و صدیقین و شہدا پیغمبر حضرات ہوں گے صدیق حضرات ہوں گے شہداء ہوں گے اور نیک لوگ ہوں گے وحسن حسن الا رفیقہ اور وہ کتنے اچھے دوست اور ساتھی ہیں اور جس طرح پہلے نے کہا عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبکہ کفار نے ان کو گرفتار کرنے کے لیے محاصرے میں لے لیا تھا لیکن انہوں نے گرفتاری دینے سے انکار کرتے ہوئے کہا تھا آج ہم بھی ان کی اس نظم کو دوہراتے ہیں نا بل علم اقاتل کمفی ہابل مجھے کیا ہوا ہے کہ میں تمہارے خلاف نہ لڑوں حالانکہ کمان میرے ہاتھ میں ہے کمان میں مضبوط تیر پڑا ہوا ہے اگر میں تمہارے خلاف نہ لڑوں تو میری ماں مجھے روئے آج ہم بھی یہی بات کہتے ہیں ان کو کہ الحمدللہ تم اپنے تیر آزماؤ ہم اپنے جگر آزمائیں گے بات سمجھ میں رہی ہے وہ اپنے اسلحوں کو آزمائیں ہم بھی اپنے ایمان کو اپنے جگر کو اپنے سینوں کو انشاء اللہ آزمائیں گے فنس اللہ کما منا ردی اللہ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں اور شہادت کے بعد بھی ان سے بچا کر رکھے جس طرح کہ اللہ تعالی نے عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو بچایا تھا جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آصم ردی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول کی کی زندگی میں انہوں نے غیرت دکھائی شہادت کے بعد اللہ نے غیرت دکھائی اور ان کی لاش کفار نہیں لے جا سکے انشاء اللہ میرے بھائیوں استاد فرما رہے ہیں کہ انشاء اللہ یہ ہمارا حال ہے اور ہمارے مجاہد بھائیوں کا حال ہے ولی نبشر المنین اور ہم مسلمانوں کو خوشخبری سناتے ہیں ولی نخذی امریکہ ہم انشاءاللہ اللہ امریکہ اور اس کے ساتھ جو منافقین ہیں ان سب کو خوار کر کے رہیں گے فقط اب اللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ شہید ہوئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ساتھی بہت زیادہ شہید ہو چکے ہیں گرفتار ہو چکے ہیں در بدر ہو چکے ہیں لیکن جو لوگ باقی بچ گئے ہیں فی کل مکان ہر جگہ وہ لوگ امریکہ کے لیے اور اس کے دوستوں کے لیے ایک مصیبت ہے اور وہ بہترین انتقام اس سے لیں گے اقوال اور اللہ تعالی سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ایسی حالتوں کے قابل بنائے جس میں ہم اپنے ان اقوال کو سچا کر دکھائیں ہمارا حال اور ہمارا قال ایک بن جائے ہمارا دل اور ہماری زبان ایک ہو جائے اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ جو کچھ آج ہم کہہ رہے ہیں اسے ہم دکھا سکیں اور کر سکیں فل سے ہوما شاہ اوفی مسیرتی بوش یہ جو کفار ہیں یہ بش کی قیادت میں چاہے جتنا بھی شور مچائیں اولو ہوبل کہیں کہ حبل زندہ باد تو ہم بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کی بازگشت گشت میں اللہ اعلی و اجل کا نعرہ لگاتے ہیں اللہ برتر ہے اور اللہ ہی بزرگ ہے ولی بدھ امریکہ ولیقول امریکہ العزا ولا عزا اور وہ جتنی چاہیں امریکہ کی عبادت کریں اور کہتے رہیں کہ امریکہ ہمارا عزا ہے اور تمہارے لیے عزا نہیں ہے تو ہم ان کو کہتے ہیں جس طرح کے ہمارے عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے سلف کو جواب دیا تھا ان کافروں کے جو بزرگ تھے ان کو جیسے ہمارے بزرگ عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تھا ہم بھی ان کو یہ جواب دیتے ہیں اللہ مولانا ولا مولا لکم کہ اللہ ہمارا دوست ہے اور وہ تمہارا دوست نہیں ہے قتلانا فی الجنہ وہ قتلا کمفنار والا سوا ہمارے شہداء جنت میں ہیں اور تمہارے مردار جہنم میں ہیں اور یہ دونوں برابر نہیں ہیں میرے دوستو ہم آج دوبارہ ہر وقت ہر لہذا ہر سانس میں ہر سیکنڈ میں ہر منٹ میں اللہ تعالی کے ساتھ کیے ہوئے اس وعدے کو دہراتے ہیں اور چاہیے کہ ہم ہر وقت اپنا محاسبہ کریں کہ کہیں کہ کہیں ہم کمزور تو نہیں ہو گئے ہیں کہیں ہمارے نظریات اور ہمارے مقاصد میں فرق تو نہیں آ گیا ہے کہیں ہمارے منہج اور عقیدے میں خرابی تو نہیں پیدا ہو گئی ہے ہر وقت میرے دوستو ہمیں اس اور اس کے فرعون نما دوستوں کے خلاف جنگ کی تیاری جاری رکھنی چاہیے اور اپنا خون اپنا لہو اپنی جان اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اسے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے الحمد اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی صف میں جمع کیا ہے جس کے بارے میں اللہ خود کہتا ہے ان اللہ يحبو کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے ان اللہ اللہ یو قاتیلو نفی سبی کا ان بنیان اللہ تعالی اپنی راہ میں لڑنے والوں سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں میرے بھائیو معمولی بات نہیں ہے وہ خالق وہ مالک وہ رازق جو رب العرش کریم ہے جو اس پوری دنیا اور وہ دنیا میں موجود تمام چیزوں کا خالق ہے مالک ہے رازق ہے وہ آپ سے مجھ سے اور اللہ کی راہ میں لڑنے والوں سے یعنی دہشت گردوں سے اظہار محبت کر رہا ہے کتنی بڑی بات ہے میرے بھائیوں میں جوانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں اگرچہ بات شاید کچھ زیادہ بھاری ہوگی یہ جوانوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم لوگ اپنی جوانیاں لڑکی کے پیچھے ضائع کرتے ہو کہ وہ تم سے اظہار محبت کرے ایک سڑی ہوئی دنیا کے پیچھے ضائع کرتے ہو جو آج رانی ہے تو کل نانی ہے ٹھیک ہے اللہ کی محبت اللہ کی محبت کے پیچھے باغیے میرے دوستو یہ جوانی چند دنوں کی ہے چند دنوں بعد ہماری ہڈیاں بھی کمزور ہو جائیں گی بال بھی سفید ہو جائیں گے اور اس وقت ہم چاہیں گے تب بھی شاید جہاد کے میدانوں میں نہیں نکل سکیں گے آج اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق ہمیں دی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس توفیق کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنی جوانی اللہ کے راہ میں استعمال کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ محبت کرنا چاہتے ہیں آپ سے اور آپ عجیب ہیں کہ اللہ کی محبت سے بانگتے ہیں ہمیں اللہ تعالی کی محبت کے لیے میرے دوستو اپنا سب کچھ قربان کرنا چاہیے اس لیے کہ وہ ایسی ذات ہے جس کو فنا نہیں اس لیے کہ وہ ایسی ذات ہے جو بے وفا نہیں جس کے ہاں دیر تو ہے اندیر نہیں جو اپنے کیے ہوئے وعدوں کا پاس کرتا ہے اپنے کیے ہوئے وعدوں کو وفا کرتا ہے تو میرے دوستو آئیے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں آج یہ جمعہ کا دن ہے رمضان المبارک کی انیسویں تاریخ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری امت کو خصوصی طور پر جوانوں کو علماء کرام کو جہاد کے میدانوں کی طرف متوجہ کرے امت مسلمہ کو اللہ تعالی اپنی عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنے کی عطا فرمائے اپنے بچوں کو اپنی بیویوں کو اپنی مال و دولت کو قربان کرنے کی عطا فرمائے اور اس سلسلے میں صبر کرنے اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ سے زیادہ اجر کی امید رکھنے کی عطا فرمائے امین یا رب العالمین وصلی اللہ وسلمہ سیدنا وحبیبنا محمد ولی اجمعین اجمائین یا ارحم رحمین يزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك